الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کے شبہ کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیٰ نبین و علیہ سات السلام کا کعبہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کی کچھ عظمتیں اور شان بیان فرمائیں اور بدلائے یہ وعدے کیا کہ ابراہیم علیہ سات اسلام کا ہی تعلق ہے کعبہ کے ساتھ ابراہیم علیہ سات اسلام نے ہی تعمیر کیا اسے یعنی تعمیر ثانی جو ہوئی جتنی بھی تعمیر تھی ابراہیم علیہ ساط السلام کے ہاتھوں سے انجام پائی سب سے پہلی بات کعبے کی فضیلت جو بیان کی رفتار نے فنبھایا ان علی علس میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت ہے اور دوسری فضیلت رفتارہ نے فمایا مبارک وہ برکت والا ہے کیا ہے برکت والا گھر ہے اللہ عالمین سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے یہ تیسری شان بیان ہوئی چوتھی فی آیاتمبیہ بینات اس میں کھلی نشانی ہے پانچویں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے اس میں جی اور چھٹی و مند خلو کان جو بھی یہاں آگیا گیا امن میں آگیا گیا ساتویں بلی اللہ علّہ سے حج البۃ منستطا لبیلا اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جی یہ جی. سات فضیلتے آٹھویں فضلت فإن اللہ جی. اس کا انکاری جو ہے حج کا انکاری جی. وہ کافر جی. ہے وہ کیا جی. ہے جی. کافر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ عظمتیں اور شان بیان کی کعبہ مشرفہ کی جی یعنی جواب دینا تو مقصد تھا انہیں یہودیوں کو یہودیوں نے کہا کہ ان اس کا تعلق کعبے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام یہاں نہیں آئے تو ان کا جواب تو دیا ہے صرف اس بات میں کہ مقام و کہ مقام ابراہیم ہے یہاں باقی چیزیں جو بیان کی ہیں اس میں کعبے کی عظمت بھی بیان فرما دی لوگوں کے لیے کچھ احکامات بھی بیان فرما دیے دی اللہ تبارک وطار فرمائب امن داخلہ جو بھی بندہ یہاں داخل ہو گیا ہے وہ امن میں آ گیا ہے آمان آمان آمان یہی سے پڑھنا تھا نا جو بھی بندہ یہاں آ گیا ہے وہ امن میں آ گیا ہے کیونکہ حرم کے اندر بندے تو بندے وہاں پہ پرندوں کو بھی مارنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی شکار بیٹھا تھا ایسا پرندہ شکاری جسے پسند کرتے ہیں اس کا کھانا تو کسی بندے نے اشارہ کر دیا کہ وہ دیکھو کسی کو اشارہ کر دیا وہ خود محرم تھا یا رام میں تھا کسی کو اشارے سے بتا دیا وہ تو اس پہ بھی یعنی اس پہ بھی شریعت مبارکہ نے لاگو کیا کہ یہ بھی صدقہ دے, دم دے, یہ بھی. یعنی کیونکہ کسی بھی فیل کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ بھی فائل کی طرح ہوتا ہے تو جیسے اس اگر وہ بھی بندہ محرم تھا اس نے شکار کر لیا ہے جیسے اس پر لازم ہوگا اسی طرح اس پر بھی لازم ہوگا تو یہاں تک کہ کوئی بندہ کتنا بڑے سے بڑا مجرم بھی وہاں داخل ہو جائے تو اسے وہاں سے نکالنے کی اجازت ہے نہیں ہے یہ وہ جگہ وہ جگہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنشا فرمایا کرتے تھے فرماتے کوئی بندہ میرے والد صاحب کو قتل کر دے شہید کر دے پھر وہی بندہ کعبے میں داخل ہو جائے حرم میں آ جائے میں میں اسے کچھ نہیں کہوں گا وہاں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے یعنی کہ اتنا اس کا طاقت اتنی اس کی حرمت کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو رہا اسے کچھ نہیں کہنا بتائیں بڑے سے بڑا مجرم ہو ربت بارک بالا بندوں کو اسے کچھ نہیں کہنے دیتا بڑے سے بڑا گناہگار ہو بڑے سے بڑا مجرم ہو گناہ کر کے وہاں چل جائے رب تعالی سے معافی مانگنے کے لیے رب کیوں کہے کہ شرط یہ کے دل کے ساتھ جائے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مشرفہ جو ہے یہ جب بندہ مومن کی نگاہ پڑے نا احتساب کے ساتھ نیکی کی نیت کے ساتھ یہ وہاں حاجیوں کی جیب کاٹنے گیا ہو ہوتے ہیں ایسے ہاں ایسی مقدس جماعت ہر جگہ پائی جاتی ہے نام کی کی فمائے کے کوئی بندہ خالص نیکی کی نیت کے ساتھ کعبہ مشرف جیسے اس کی نگاہ پڑے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو ایسے صاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو سمجھایا سمجھا نا مسئلہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فضیلت رکھی ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما لی نا مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ تشریف لے ہے تو ایک دن وہ لوگ جنہوں نے آکل شام کو مجبور کیا تھا ہرم ہرم مک... مکی سے نکلنے پر وہ لوگ وہیں کھڑے ہیں یعنی کہ ہرم کی سراد پر جہاں ہاتھ ہے ہرم کی وہیں کھڑے ہیں تو ایک ہرنی جو ہے نا اس کے پیچھے بھیڑیا بھاگتا ہوا بھیڑیا پکڑنا چاہتا تھا ہرنی کو جیسے پہنچا وہاں حرم کی حدود میں ہرنی داخل ہوئی بھیڑیا باہر رک گیا بھیڑیا اندر نہیں آیا وہ جو کھڑے تھے لوگ کافر مشرقین انہوں نے کہا بڑی حیرانگی ہے یار بھیڑیا بھی حرم کا احترام کرتا ہے بھیڑیا بھی حرم کا احترام کرتا ہے تو آگے سے بھیڑیا وہی بول اٹھا کہنے لگا یہ تو تم بے شرم لوگ ہو کہ تم نے امام الانبیاء کو یہاں نہیں رہنے دیا مجھے تو بھی حیا آتی ہے رب کے حرم سے کیسے نکالوں وہ بھی جانور کو وہ بھی ہرنی کو کیسے نکالوں رب کے حرم سے وہاں جا کے شکار کروں یہ تم بدتمین لوگ ہو, تم بے ہو کہ تم نے امام علم بھیا علیہ السلام کو یہاں نہیں رہنے دیا جی پھر سارے جناب پھکے پڑ کے منہ لے کے لٹکائے کھڑے تھے وہاں پہ اب بتائیں جی کتنی بڑی بات ہے یار ایک بھیڑیا ہو کر خون خوار بھیڑیا ہے آپ کو پتا ہے بھیڑیا کام آفی دیتا ہے یہ درندے جو ہوتے ہیں کام آفی دیتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جائیں لیکن قربان جائیں حرم کی شان پر کہ بھیڑیا جو ہے نہ صرف یہ کہ حرم کا احترام کیا اس نے بلکہ جاتے ہوئے ان کافروں کو ناموسر اس حالت کا مسئلہ بھی سمجھا گیا تمہیں حیا نہیں چاہیے تم نے نہیں معمول شام کو حرم سے نکال دیا ہے جی بتائیں بھائی آج کافر جو ہیں وہ تو دین کے دشمن بنے ہی یہ کلمہ پڑنے والے کیوں دشمن بن گئے بھائی یہ دین کے دشمن کیوں بن یہ انہوں نے بل پاس کیا پرسوں والی بات ہے پرسن دن پرسن دن والے انہوں باقاعدہ جن آپ پوری اسمبلی میں کہا ہے اور آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں پہ جتنے مولوی بیٹھے تھے داڑھیوں والے صرف تین بندوں نے تین بندوں نے مخالفت کی ہے اس بل کی باقی سارے شامل ہیں سارے شامل ہیں صرف تین بندوں نے مخالفت کی اور مزے کی بات یہ ہے جو تین بندوں نے مخالفت کی ہے ان تین کا مولویوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہاں پہ جو مولوی بیٹھے ہیں وہ بھی بزرگ ہستی ہیں وہاں جو موجود مولوی ہیں ان مولویوں میں سے کسی کا بھی نکاح بلاول بھٹو کے ساتھ کر دی جائے کسی مولوی کا تو یعنی انہیں بھی اعتراض نہیں ہوگا اندازہ لگائیں کتنے بڑے بے حیا ہو چکے ہیں کتنے بڑے کمینے ہو چکے ہیں کہ اب اس طرح کی حرکتیں نوزال کلم پڑھنے والے اب بتائیں یار اتنے سارے لاکھوں لاکھ لوگ بہ گئے کتنے بے سارے بےچارے جو ہے نا وہ ان کی مائیں بہہ گئی بچوں کی ان کے ابے بہہ گئے ان کے رشتے دار بہہ گئے پورے پورے گھر بہہ گئے ان کے کئی کئی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں وہاں پہ نام و نشان تک نہیں بچا یہ کچھ نہیں بچا وہاں پہ ہر چیز بہہ گئی اتنا پا پانی آیا وہاں لوگ بہہ رہے ہیں اور ان کو یاد آ رہے ہیں لپاڑوں کے بغیرتوں کے ہم جنس پرستوں کے حقوق کو یاد آ رہے ہیں جو مرد مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے عورت عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے ان کنجروں کے حقوق کو یاد آ رہے ہیں بتائیں بھائی کتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ہمارے ساتھ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ مولوی بولتا کہ نہیں رہے کوئی بولا ہے بتائیں بھائی کسی نے کوئی احتجاج کا اعلان کیا ہو کسی نے کوئی جلوس کا اعلان کیا ہو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میں کہ یہودیوں کے جو یہودی جو تھے نا عام یہودی وہ ہرکتے کرتے تھے غلط ان کے مولوی پہلے ایک دو بار روکتے تھے کوئی نہ کرو کمی نہیں ہو گندہ کام ہے فغیر کہ جب وہ نہ رکتے آکلے سامنے فرمایا بعد میں وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ان کے ساتھ کھاتے پیتے پھر مولوی اور وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے ہاں کرکٹ پہ مولوی اور عوام ساری ایک ہو چکی ہے یعنی میچ جو ہرے ہیں مولویوں کو بھی دکھ لگا ہوا ہے مولوی بھی غم میں مبتلا ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غم بڑھائے میری تو ہر بار دعا ہوتی ہے اللہ کرے باقی کچھ بھی ہو جائے پاکستانی ہار جائیں میں سچی کہہ رہا ہوں ان دلیل کے بچوں نے پوری قوم کو بےغیرت کر دیا ہے میں کوئی معذرت نہیں کرتا کسی کو شوق ہو میچ دیکھنے کا تو مرے پڑے مجھے کسی کے ساتھ کوئی نہیں لگتا مجھے لگتا ہے حضور کے دین کے ساتھ بتائیں کروڑوں روپیہ یہی کھلاڑی لیتے ہیں یار بتائیں کس مت میں لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں حضرت جو ہیں ہر رشید رحمہ اللہ ان کے دور میں ایک بندہ آیا وہ جی ٹیلنٹ ہے ان کے پاس آج ٹیلنٹ ٹیلنٹ کے رونر ہوتے ہیں جہاں بھی دیکھو وہ جناب چھلانگ لگا لیتا ہے الٹی کری یار کیا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس میں نے کہا تیرے ٹیلنٹ پہ بھی اتنا نے کوئی ہُنر دکھانا چاہتا ہے ہمیں بھی ہم بھی دیکھیں اس نے کیا کیا سوئی جناب اس طرح کی جیسے بچہ بیٹھا ہے وہاں پہ ایک سوئی جناب اس طرح زمین میں ٹونک دی یہاں سے کھڑا ہو گئے سوئی اس نے پھینکی اس طرح وہ سوئی جو ہے نا اگلی سوئی کے سے باہر نکل گئی اس طرح نے کئی کے سے دس جوتے مارے جائیں انعام اور دس جوتے مارے جائیں اسے ایک دنار بھی مل گیا انعام میں اور دس جوتے بھی پڑ گئے اب لوگ ہکے بکے اگر یہ مستحق تھا جوتوں کا تو انعام کیوں پیسے کیوں اگر یہ پیسوں کا مستحق تھا تو جوتے کیوں نہیں سمجھایا کسی کو بندہ فرودے کا پلا پیالہ پلا کے بعد میں دو چپیٹیں مار دے وہ کبھی اگر اتنا مزد صاحب فرودہ کھلایا تو پھر چپیٹیں کیوں ماری اتنا کمینہ تھا چپیٹوں کا مستحق تھا تو فرودہ کیوں کھلایا آپ نے تو لوگوں نے سوال کیا ہارون رشید رحمہ اللہ سے اب دیکھیں پہلے لوگوں کے حکمرانوں کی کیسی سوچ ہوتی تھی یہاں تو سارے لپاڑے ہو گئے نا کسی کو کوئی شرم نہیں ہے جس है, دن نوز منظال ہے نماز تک نہیں پڑھتے چٹی داڑی سفید داڑھی نماز نہیں پڑھیں گے کیا میچ ہوا یار بس آخری چل رہا تھا نماز اس لیے نہیں پڑھی ہم کیا یار اتنا بھی بندہ کمی ہوتا ہے تیرے لچھن ہے ایسے بلا بتا یہ لڑکا بیٹھے نا کوئی بڑا سارا کھیلنے لگ جائے یہ جو بیٹھے ابھی کھیلنے لگ جائے سارے بچت عمر کھیلنے کی میں نے کہا اچھا اس کی عمر نہیں ہے کھیلنے کی سفید داڑھی والا دیکھ رہا ہے اس کی عمر ہے اس طرح کرنے کی انڈیا پاکستان کے میچ تو ہم نہیں کبھی چھوڑ سکتے وہ تو ہم نے دیکھنے دیکھنے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہتا ہوں یہ ہماری جنگ ہے میں نے کہا کہ سترہ ہزار عورتوں کو انہوں نے قتل کیا جو شمار میں جی اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو دس سے بارہ لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں نے جب یہ بٹوارا ہوا تھا اس وقت میں نے کہا اتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور اتنی ساری نہیں لاکھوں کی تعداد میں بہنوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہندو جو ہے زبردستی انہیں اپنے گھر رکھ کر ہندو بچے جنتے رہے سکھوں نے ہماری بہنوں کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ زبردستی نا انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا قید کر کے پاکستان بننے کے بعد کئی عورتوں کے وہاں سے خطوط آئے تھے ہم ہندوؤں کے سکھوں کے بچے جن رہی ہیں خدا کے لیے میں نے کہا بتایا تیری بہن کے ساتھ کوئی بندہ منہ کالا کر جائے اس کے ساتھ میچ کھیلے گا یا اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گا تو بتاؤ نا بھائی کو بغیر تو ہوتی ہے یار بتائیں اتنا بھی بندہ زلیل ہوتا ہے جس, جس مشرق نے جس, جس بدھو نے, نے, نے ماں بہن بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہو اور مسلمانوں نے کسی کافر قوم کے و ساتھ کھیل کھیلا ہو بتائے کھیل جو کھیلا جاتا ہے راضی خوشی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا محلے میں دو لڑکے لڑ پڑے کبھی کھیلیں گے کٹھے کھیلیں گے کبھی کٹھے تو پھر یہ کیوں اکٹھے یہ کھیلنے کے لیے جمع کیوں ہو گئے عجیب کبھی نہ پڑھنا یار بتائیں عجیب بے گہرتے ہیں لوگ یہ حضرت مفتی شریف اللہ آپ سے سوال ہوا یہ ذرا ہر بندہ کان کھول کے مسئلہ سنے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس کتاب موجود ہے ہند کے بہت بڑے عالم گزرے انہوں نے لکھی ہے ان سے سوال ہوا کہ ایک لڑکا میچ کھیل رہا تھا سنے ذرا غور سے ایک لڑکا میچ کھیل رہا تھا دوسرا وہاں سے گزرا میچ کھیلنے والے نے گزرنے والے کو کہا آؤ آپ بھی کھیلو آؤ آپ بھی کھیلو اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے اس کھیل میں آپ کھیلو اب یہ سوال پیش ہوا سالم کے پاس یہ آپ فرمائے کہ یہ کھیل کے کھیل کے لیے برکت کی دعا کرنا کیسا ہے کھیل کے لیے برکت کی دعا کرنا کیسا ہے انہوں نے فرمایا کہ کھیل حرام ہے وہ والا وہ کھیلنا بولو نا ذرا سارے کرکٹ کھیلنا حرام ہے کیوں حرام ہے بھائی یہ کافروں کی ایجاد ہے اور جتنے کھیلنے والے سارے شرابی چرسی بھنگی دنیا جہان کے لچے لوگ ہیں دنیا جہان کے لچے لوگ ہیں یہ الگ بات ہے کھیلتے کھیلتے جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو پکڑی باندھ کے تبلیغی بن جاتے ہیں موچھیں صاف کی اور بزرگ بن گئے یہ الگ بات ہے مذہبی ٹچ مذہبی ٹچ ہو گیا ایک دم جو ہے وہ کیا ہے مذہبی ٹچ ہے جیسے سیاسی جماعتیں آگے سارے لپاڑے لوگ ہیں پیچھے چار پانچ پیر کھڑے ہیں یہ مذہبی ٹچ ہے پوری جناب پروگرام ہوا ساری رات کا, اس میں گانے بجتے رہے جی دی جے بجتا رہا, بدماشی ہوتی رہی وہاں پہ جاتی و ای کے گیا. <سلام> <یا نہیں> ایسا یہ <سلام> <سلام> ابھی بھی جو بل پاس ہوا ہے اس بل اسمبلی ہر اسمبلی کے <سلام> شروع میں پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے بتائیں کیسا مذہبی ٹچ ہے یہ وہی بھنگی تھے کسی علاقے کے چرسی نہ انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی انہیں تو کہیں سے بکری چوری کی تو اس کی کھال جو ہے گوشت کھا لیا انہوں نے کہا یار گناہ بڑا ہو گیا ان کو کھال مدرسے میں دے دیتے ہیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے صبح بتا ہی رہے تھے کسی کو انہوں نے کہا جی رات کو ہم نے بکری چوری کی ہے گوشت کھایا ہم نے تو گناہ ہو گیا ہم سے ہم نے کہا چلو یہ گناہ بھی معاف ہو ہم نے وہ کھال مدرسے کو دے دی بتائیں یہ مد بھی ٹچ کیسا دیا بخش بھی کیسی کرو رہے مفتی صاحب رحمان اللہ سے پوچھا گیا جی آپ فرمائیں, فرمائیں. نے یہ کھیل حرام ہے اور حرام میں برکت کی دعا کرنے والا بندہ کافر ہے, کافر ہے. حرام میں برکت کی دعا کرنے والا کافر ہے کافر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ بندہ ضنا کرنے لگے پہلے بسم اللہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟, جائے گا کافر ہو جائے گا, جائے گا. چوری کرتے وہ بسم اللہ پڑنے لگے تو کیا ہو جائے گا بسم اللہ کا مطلب یہ مولا تیری مدد کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں تیری مدد کے ساتھ یعنی زنا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی مدد مانگ کے رب تعالی کی مدد سے میں زنا کر رہا ہوں چوری کر رہا ہے کہہ رہا ہے رب تعالی کی مدد سے شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بندہ کافر ہے کیا مطلب ہے اس کا حرام پی رہا ہے رب تعالی کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے افسوس تو یہ ہوا کہ مولوی بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کے مولوی بھی وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں میچ جیتنے ماز کے, کے, کے, کے بتائیں رسول اللہ علیہ میں تین کھیلوں کے علاوہ مسلمان کے لیے کوئی کھیل حلال نہیں اور وہ کھیل بھی کیسا ہے تینوں کھیلوں کے اندر جہاد کی تیاری آکل صاحب نے شاہ فرمایا گھڑ دوڑ کیا گھڑ دوڑ نشانہ بازی تیر اندازی تیر پھینکتے ہیں بتائیں گھوڑا دوڑو تو گھوڑے پہ چاڑ کے غازی کرے گا. تو اس کا نفع کسے ہوا اسلام کو نفع کسے ہوگا اسلام کو آج تک یہ کھیلتے رہے ہیں. بتائیں نفع کس کو ہوا ہے میچ اتنے جیتیا کمی کشمیر کا ایک ایکڑ زمین بھی جیتی ہے دنیا کی کوئی زمین جیتی ہو انہوں نے نف مرتے پھرتے ہیں یہ کھیل کے دیوانے بنے تو یہ شیطان خائن پہ مسلط ہوا ہے ورنہ کبھی مسلط نہ ہوتا مسلمان کے اندر اگر ایمان کی اسلام کی دین کی شریعت کی قرآن کی محبت ہوتی تو کبھی بھی یہ ضلیل لوگ ہم پہ مسلط نہ ہوتے کیونکہ آج ہر بچے کو لگا دیا گیا جناب ہر بچہ گیند بلہ پکڑ کے جناب گھوم رہا ہے اتوار والے جو نماز ہی نہ پڑتے صبح صبح جناب میدان میں گئے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سارے کے سارے حرون رشید رحمہ اللہ کو سوال کیا انہوں نے کہی کیا کیا آپ نے اسے جناب اگر انام کا موستہتہ تو جوتے کیوں جوتوں کا موستہتہ تو انام کیوں انہوں نے فرمایا کہ اس نے محنت کی ہے اس لیے اس کو ایک دنار دیا میں نے انام اور میں کہے جوتے کیوں مارے ہیں جوتے اس لیے مارے ہیں اس میں شرم نے جو ادھر سارا زور لگایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اکل فہم اور ذہانت دی تھی اس نے رب تبارک و تعالی کے دین کے غلبے کے لیے آج بچے کو پکڑ کے دھکا دے کے کہتے ہیں مولوی صاحب اسے طرح دیکھیں بڑا ٹیلنٹڈ ہے کیا ٹیلنٹ ہے بھی ہے وہ جناب ایک سانس میں ٹپال فیملی مکسچر جو ایک کیا نام پتی ہوتی ہے کہتے ہیں اس کا نام سو بار لے لیتا ہے ایک سانس میں میں نے کہا اسے ایک جوتا پڑھنا چاہیے تجھے ایک سو ایک پڑنا چاہیے اتنی حیا نہیں یار ہمارے نوزب المٰ کے لوگوں میں کہ جناب اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا اپنے آپ کو بھی اسلام کے لیے صرف کرنے کا حکم ہے اپنے بچوں کو بھی اسلام کے لیے صرف کرنے کا حکم ہے اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف لگائیں آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی اسلام کے کام آئے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے اجازت مانگتے ہیں حضور اجازت دیں میں حضرت بڑی رکھ لوں میں کیوں بڑی رکھے گا میں چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ کافروں گڈ رہا ہوں یہاں بڑی موچے رکھ کے بغیر بچے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں اور قوم ساری دیوانی اتنی لمبی موچے پانچ گد لمبی ہیں اور کیا کر رہا ہے ٹریکٹر کھینچ رہا ہے میں نے جب دلیل انسان ٹریکٹر کھینچ رہا ہے تم کے ساتھ ٹریکٹر تو ویسے چل پڑتی ہے تو مجھوں کے ساتھ کھینچی ہے ایسے کتا بن رہا ہے مفت میں کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کی قدر نہیں رہی اسلام کی قدر ہوتی ایمان کی قدر ہوتی تو ہم اپنے آپ کو ادھر لگاتے نا اسلام کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرتے آج نقوض بلّہ ایسے کمی ہیں ہر بندے کو یہ تو اعتراض ہوگا یار مچھر کا اسفیکر چلتا ہے تو مولوی سر کھا جاتے ہیں مچھلی کا اسفیکر چلتا ہے تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں ہر گلی کے اندر جناب بچے لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں شریف عورتیں بےچاری گزر رہی ہوتی ہیں ان کو گیند لگتی ہے نہیں ہیا کرتے کس کو لگ رہی ہے بلہ ٹھوک دیتے ہیں کسی کو گیند مار دیتے ہیں کسی کو کچھ کر دیتے ہیں اتنے لوگ بے پریشان ہوتے ہیں گلی سے گزرنے والے اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے نہ کبھی بنے گا دیکھنا اور اللہ تبار کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی لوگ اس طرح دین کی راہ میں رکاوٹ ہیں نا وہ چاہے جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو کرے ہو بھی رہیں آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ دیکھنا دل سے دعا نکلتی ہے ایمانداری والی بات ہے کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا اس نے کہا ایک مال دیپ کوئی کافر ہیں کافر ہیں ان کی ٹیم ہے عورتوں کی اور ایک پاکستانی ٹیم ہے عورتوں کی وہ دونوں کھیل رہی تھی پاکستانی ٹیم کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے جناب کچھ پہنے ہوئے تھے مسلمان کی بہن بیٹی کچھا پہن کی لڑ رہی ہے، وہ کافر کی جو لڑکی تھی وہ ساری کی ساری ڈھکی ہوئی تھی بتائیں اندازہ لگائیں یعنی کافر کی لڑکی کافرا عورت جو ہے پوری کی پوری ڈھکی ہوئی ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول کی بیٹی جو ہے وہ جناب نگی کھڑی ہے اور کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیا ہماری غیرت جو ہے وہ کہاں گری ہوئی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو لڑکیوں کو اکیلے بھیج دیتے ہیں یہ بھاگ کے پوچھتے ہیں مسئلہ موری صاحب عورتیں مزار پہ جا سکتی ہیں میں نے کہا یار یہ بتا باپ گھر میں بیٹھا ہو لڑکی تین تین چار چار مہینے ہاسٹل میں پڑی رہے یہ جائے جائے تو یہ بھی پوچھو مزار پہ جا سکتی ہے مور بھی ایک دم سے بڑا کر کے بولے گا حرام حرام ہے مانگتے ہم لیکن یہ بھی بتا سعد بھائی आ, جو عورت مزار پہ نہیں جا سکتی مرے ہوئے بزرگ جو فوت شدہ بزرگ ہے اس کی کبر پہ نہیں جا سکتی جہاں اسے خطرہ نہیں ہے تو وہ لڑکی جو ہے نوجوان بھی ہو پھر بالغہ بھی ہو پھر یونیورسٹی میں بھی جائے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے بھی کھلا ماحول ہو مخلوط تعلیم ہو کو ایجوکیشن ہو وہاں جا کے پھر تین تین چار چار مہینے تک لڑکی اکیلی پڑی رہے یہ مسئلہ نہیں پوچھتے اور یہ کو بیان بھی کر دے پھر باغ لگ جاتی ہے ان کو نوزال ایسی ایسی باتیں میں من... کیا بتاؤں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمایا بس ہر چیز پوری ہے ہمارے پاس صرف غیرت نہیں ہے ہاں باقی ہر شاید پوری ہے صرف غیرت وہ نہیں رہی ہمارے پاس ہاں اللہ م تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں كَانَ دخلا میں جو بندہ داخل ہو گیا نا حرم میں کانا میں آ گیا وہ کس میں آ گیا ہے, آ گیا ہے؟ اور لوگوں کے لیے لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا رب کے گھر کا منیش تل سبیلا جو بندہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر لازم ہے اس پر <س bajo> لازم ہے کہ وہ حج کرے اور آج یہ بھی دیکھ لیں دو بندے ایک انڈیا کا ایک پاکستان کا یہاں کے دروگے والے کا انڈیا کا کوئی الدین نام کا مولوی ہے بندہ ہے وہ عام ایسے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے وہ جناب حج پہ جا رہا ہے پیدل چلا ہوا ہے ایسا جناب جم گٹھا لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور مولوی جو ہیں وہ لپاڑے وہ جناب تقریریں کر رہے ہیں مولوی کتابیں لکھ رہے ہیں جناب واہ واہ واہ واہ وا بتائیں انہیں کو کام ہی نہیں ہے زلیلوں کو رب جسے زلیل کرے وہ ایسے کرتے ہیں اب وہ بندہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حج کے موقع پر ایک بزرگ ہیں اور اس کے دو بچے ہیں وہ اسے پکڑ کے اس طرح کر کے کندھوں پہ اس طرح پکڑ کے لا رہے ہیں وہ جناب ایسے ایسا چل رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے منت مانی تھی کہ یہ کسی کے کندھوں پہ حج کریں گے کون سی منتھ اکل اس میں ایک بندے کو دیکھا دھوپ میں کیا ہوا کہ میں نے منت مانی تھی میں دن دھوپ میں کڑا ہوا چھوڑ دے چل میں بیٹھ کوئی منت نہیں گرفتار میں مدینے چلیا جد گئی میں شہر مدینے میں کا نوز میں حقیقت کہہ رہا ہوں ایک بزرگ کے بارے میں مجھے ایک بزرگ بہت بڑے عالم تھے وہ گئے مدینہ شریف وہاں جا کے کہتے تین دن پورے باب السلام میں پڑے رہے کہتے مجھے شرم آتی ہے یار رسول اللہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں شرم آتی ہے بیس سال سے زیادہ عرصہ ایک بزرگ ایک بندہ چوری کرنے والا بندہ پاکستان کا بزرگ نہیں ہے کیا ہوا ہے اس نے کہا یار میں چوری کرتا رہا ہوں اب شرم آتی ہے رسول اللہ کے سامنے کیسے جاؤں آپ کی امت کو تکلیف دے کے آیا ہوں میں بتایا اس نے توبہ نہیں کی ہوگی کہاں یہ لوگ یار اور آج ہم اے؟ اے؟ اور یہ جو ابھی پاکستان سے روانہ ہوئے بندہ باللہ کہتا جی میں پہلے داتا صاحب جاؤں گا پھر بابا خادم حسین رضو کے دربار پہ جاؤں گا وہاں سے پھر میں سیدھا مدینہ جاؤں گا تو میں لبیک والوں کو کہتا ہوں سارے سنیوں کو کہتا ہوں سارے میرا خیال کرنا میں بس تھوڑے سے پیسے لے کے جا رہا ہوں آپ نے میرا خیال کرنا ہے اب بتائیں بے. اس نے کہا جی آپ نے کوئی ویزا وغیرہ لیا ہے آپ جو زہری بات ہے اتنے سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے کہتا میں نے وزیر اعلیٰ شباش کو وزیر کو خط لکھ دیا میں نے میں نے کہا کہ میرا بندوبست کر تو آگے وہ خط یہاں سے چلا گیا ہے میں بھی یہاں سے چلا گیا ہوں بتائیں یہ حساب ہے پوری قوم کا پتہ نہیں کس طرف لگا دیا اب سارے جناب یوٹیوب والے فیس بک والے سارے جناب ادھر اوے پڑے واہ واہ واہ صاحب پیدل جا رہے ہیں نہیں پتا نہیں بے شرمو پیدل جا رہے ہو تم یہی تم جا کے یہاں سے جہاز پر روانہ ہو جاؤ جو وقت تم یہاں لگاؤ گے وہی وقت تم جا کے رسول اللہ علیہ شام کی بارگاہ میں بیٹھے رہو وہی وقت تم جا کے تابہ مشرفہ میں گزارو تم عجیب کیفیت ہے حضرت پیر جماعت شاہ رحمہ اللہ جب پہلی بار نئے نئے جہاز آئے تھے پہلی بار جہاز پہ جانے لگے ہائی جہاز پہلے بحری جہاز پہ جاتے تھے ایک بندے نے پوچھ لیا انہوں نے کہا حضور سنا آپ ہائی جہاز پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا یار سونا سدے تو پھر اوڑ کے جانا چاہیے سونا بلائے تو پھر اوڑ کے جانا چاہیے یہ عجیب بات ہے ویسے ہمیں ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اب بتائیں نا یار کو بندہ یہاں پہ جیسے یہ ساتھ گھر ہے یونو صاحب کا وہ گھر سے نکلے یہاں مسجد آ جائیں اس میں ان کے لیے سواب زیادہ ہے یہ جی یہاں سے نکل کے وہ پرلی مقبول صاحب گلی سے گزرتے ہوئے تکی صاحب کو سلام کر کے یہاں پہنچے یہ ان کے لیے ثواب زیادہ ہے وہ ہاں سے نکل کے مسجد میں جو بیٹھیں گے زیادہ وقت یہاں گزرے گا اس میں سواب زیادہ نا یہ گلیوں میں گھوم رہیں گے وہ سواب زیادہ ہے ان کے لیے ہاں ایک بندے کا گھر دور ہے وہ دور سے چل کے آتا ہے اس کے لیے سواب زیادہ لکھا جائے گا لیکن یہاں پہ موجود ہو کے یہاں سے گزر کے پھر چار گلیوں میں چکر لگا کے پھر یہاں پہنچے سواب زیادہ ہے ہماری قوم کو نہیں سمجھ آتی یار ہم نے کرنا کیا ہے اور اوپر سے مولوی جناب سارے مولوی سمجھ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھتا فرمایا یار ہمارے لوگ پتہ نہیں کہاں چل پڑے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے عرصہ فرمایا جی دیکھیں میں آم لازم, لازم ہے جو بندہ استطاعت رکھتا ہو استطاعت کیسی بھائی اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہاں جا کے اپنا خرچہ پورا کر سکے کھانا وغیرہ کھا سکے اور پچھلوں کو بھی اتنے دنوں کو خرچہ دے کے جائے پچھلوں کو بھی جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے ان کو بھی دے کر جائے اگر اس نے رکھے ہوئے بندے تنخواہ پہ کام کرنے والے تو ان کی تنخواہیں دے کے جائے یہ نہیں وہ جناب ادھر عمرے کر رہا ہو تو اس کے عمرے کر, کر کے سر کے بال جڑ جائیں پچھلوں کے بھوک کی وجہ سے جڑ جائیں یہ نہیں اگر صرف اس کے ذمہ کفالت ہے اس کے گھر والوں کی تو ان کا خرچہ جتنے دن تک اس نے وہاں رہنا ہے اتنا دے کے جائے اتنا ہو اس کے پاس پھر اس پہ حاج لازم ہے بگرنا لازم نہیں ہے اس پر اور راستے کا اطمینان ہونا بھی ضروری ہے راستہ مطمئن ہو راستے میں کو خوف نہ ہو اسے مو پھر مو جائے مو حج, مو حج مو کرنے کے لیے بتائیں اسلام اتنا تجھے مو آسانی, دے, آسانی دے, دے اتنا تیرا خیال کرے اور, اور تو جو ہے ایسے ہی نا بھاگ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق آگے اللہ تبارک وطالعہ ومن کا فراہ ف اللہ غنیٰ رفتار نے فرمایا ومن کا او جو کوئی بندہ کفر کرے کیا مطلب یہاں تھوڑی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ومن کا نہ جو کو بندہ حج سے انکار کرے حج سے نا. انکار, نا. انکار کرے یا حج نہ کرے مسلمان تو ہو لیکن مسلمان ہو حج کا انکار بھی نہ کرے لیکن حج کرے بھی نہ استطاعت بھی ہو پھر بھی حج نہ کرے تو پھر یہاں کفر کا معنی بنے گا کفر عملی کون سا کفر بنے گا کفر عملی بنے گا جیسے حدیث پاک ہے مانگارا کا سلاتا متعمد نے نماز نہ پڑھنا کن کا کام ہے کافروں کا مسلمان کا کام یہ نہیں ہے مسلمان نماز نہیں چھوڑتا تو فرمایا کہ یہاں پہ کفر عملی مراد ہوگا بندہ مومن ہے کلمہ پڑھنے والا ہے پیسے بھی ہیں اس کے پاس پھر بھی حاج نہیں کر رہا سستی کی وجہ سے یا جناب میں چلا جاؤں گا تو کیسے ایک اچھا بھلا عاشق رسول بندہ حقیقت والی بات آپ کو حیرانگی ہوگی عاشق رسول جب بھی حضور کا نام آتا رونا شروع کر دیتا ایک دن ہم نے پوچھ لیا اسے کہ آپ عمرے پہ کب جا رہے ہیں شور اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیوں کہ میں وہاں چلا گیا تو میں نے شروع کر دیتا ہے جب چاہتے تو اسے بند کر دیتا ہے عجیب بندہ پہ بتائیں یار یہ بھی کوئی بات ہے بلا اڑنے والے یہ سوچنے والے ایک تو بندہ چلو ٹھیک ہے اپنے کام کر رہا ہوں دین متی اس کی مصروفیت ہو یہ بھی مدینے کا ہی کام ہے ایک بندہ ایسے جناب فارے کو بالکل کوئی کام نہ ہو تو پھر کہا کام پیچھے کون سنبھالے گا میں اگر مدینے چلا گیا تو بتائیں پھر حضور کے صحابہ پھر کیسے گئے ہر چیز حضور کے کہنے پر آپ کیسے روانہ ہوگا تو ایسا بندہ جو مسلمان ہو کلمہ پڑنے والا ہو سستی کی وجہ سے حاج کرنے نہ جائے تو اس کا یہ عمل کافروں والا ہے وہ خود کافر نہیں ہے وہ خود مومل ہے آ سامنے شاہ فرمایا دیکھیں حضور نے فرمایا جو بندہ مکے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو پیسے بھی ہوں راستہ بھی پورا من ہو اس کے باوجود نہ آئے سامنے میں پھر اس کی مرضی ہے چاہے یہودی ہو کا مر جائے یا نصرانی ہو کا مر جائے یہ حضور فرما رہے ہیں مطلب کیا ہے میں جو آشے کے محبوب حقیقی رفت بارک بطالعہ جو ہے میں اس کا گھر دیکھنے کا بھی اسے شوق نہیں ہے کہ دائر دفعہ ہو جائے یہودی مرے یا نصرانی مرے اسے کیا پرواہ ہے رفت بارک بطالعہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے تو کافرا کا مانا یہاں پہ حقیقی ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا ہے اور کفر بھی مانا حقیقی ہوگا یعنی اس نے کفر بھی کیا ہے اور خود بھی کافر ہو گیا کیونکہ ربت بار بتایا کہ کسی حکم کو ہلکا سمجھنے والا بندہ کافر ہے جیسے یہ عبدالستار عید ہی جو ہے یہ جب گیا نا حج پہ تو اس نے وہاں پہ شیطان کو کنکری نہیں ماری تھی رمی جمرات نہیں کیا تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ نے وہ کنکری نہیں ماری اس نے کہا لو وہاں مارنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پاکستان میں اتنے شیطان ہیں ان کو مار لوں گا میں انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے بتائیں انہیں ان رفتارے کو بتا لے کہ حکم کو ہلکا لینا یہ اگر ہلکا لے رہا ہے حج کو کسی کسی تو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا یہاں پہ کا معنی حقیقی ہوگا کوفر معنی اور کافرہ یعنی کہ وہ کافر ہو گیا ہے پکا ٹھکا کافر ہو گیا اب اگر اس کلام کا چونکہ کلام کا رخ جو ہے وہ یہود و نثارا کی طرف ہے یہودیوں کے طرف ہے تو پھر مانا اس کا پھر بھی حقیقی کفر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور کعبہ جو ہے حج کا اعلان بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور حج کے ارکان جو ہیں تقریباً سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں آپ صفا مربع دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی اسماعی اللہ کا ذکر ہے اسماعیل کے پاؤں کی برکت ہے آپ جناب میدان دیکھ, دیکھ, دیکھ لیں کیا ہے نے کعبہ بنایا کعبے کو دیکھتے دیکھتے بھی کیسا بن گیا سات چکر ہو گئے قیامت تک سات چکر لازم ہو گئے تو بتائیں تاشقانہ عبادت ہے آشق بندے کو ہی کا مزہ آتا ہے کیونکہ عاشق حکمت نہیں پوچھتا عاشق حکمت نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ مجنو کے بارے میں مشہور ہے نا ہو سکتا ہے کہ فردی حکایت ہو کہ ایک م... م... اس کی جو للا تھی نا محبوبہ وہ روز چوری بنا کے دیا کرتی تھی کہ جا کے اپنی خادمہ کو دیتی جا کے مجنوں کو دیا وہ بیچاری چاری آئی دیکھا اس نے مسئلہ میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ وہ مجنو اس نے دیکھا کہ ساتھ لنگر بھی ہے ختم کا athlete... <تلی> اس نے کہا جی خیر ہے کیوں پوچھنا اس نے کہا کہ وہ میں چوری دینی تھی لے لنے دی اس نے کہا آئی ایم مجنو میرے سے بڑا مجنو کون ہو سکتا ہے انل مجنو اس نے کہا میں مجنو اس نے چوری دی اس نے کھا لی روز چوری آتی تھی ایک دن اس نے کہا کہ ذرا امتحان کریں مجنو جو روز چوری کھا رہا ہے چھری دی اور پلیٹ دیجیے کیا دے دل دے اپنا وہ جب لے کے اس نے کہا سامنے کہا یہ کیا ہوا بھائی آج چوری کی جگہ چھری चुरी تو سمجھ آتی چھری سمجھ نہیں آتی جیسے ہمارے مول بھی کہتے جی چوری سمجھ آتی ہے قرآن پڑھنا ہو قرآن پڑھنا ہو سترہ قسم کے کھانوں پر یہ ہمیں سمجھ آتا ہے لیکن حضور کے صحابہ نے محمد ابا حضر میں کھڑے ہو کے یہ سمجھ نہیں آتی مسئلہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اس نے کہا چوری سمجھ آتی چوری سمجھ نہیں آتی یہ کیوں بھائی اس نے کہا وہ لائنا نے کہا ہے کہ اپنا دل دے اس نے کہا آپ بھول رہی ہیں میں صرف چوری کھانے والا ہوں چھری پھیرنے والا مجنو نہیں ہوں اس نے کہا اصل مجن ڈھونڈ بعد میں پھر ڈھونڈا اس نے جیسے اس نے دیکھا تو اس نے چھری لے کے جناب ٹھوک دی اس نے کہا لیلا کا حکم ہے تو جان بھی حاضر ہے اس نے تو تھوڑی سی چیز مانگ لی ہے انداز لگائے یہ یعنی سمجھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے سچا مومن تو وہ ہوتا ہے وہ حکمت نہیں پوچھتا اس نے یہ نہیں کہا جا کے پوچھنا میں نکال کے دے بھی دوں میں بھی مر جاؤں گا تیرے کس کام آئے گا تو کیا کرے گی ٹرانسپلانٹ کا نظام اس وقت کہاں تھا چلو کسی اور کو لگ جائے گا اس نے بالکل نہیں پوچھا اس نے آچک یہ ہوتا ہے بھائی اسی طرح کر کے رسول اللہ علیہ علام کا غلام سچا آچک وہی ہے جو رفت بار کو کے سارے کام پر بغیر حکمت پوچھے عمل کر اللہ و تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر یہاں پہ چونکہ خطاب کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے رب تبارک نے میں ومن کافر فین اللہ غنی عن العالمین اگر یہ یہودی جو ہیں ابھی انکار کریں کعبے کا کعبے کے حج کا انکار کریں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کا اس کا انکار کریں رب تعالی میں ومن کافر یہ پھر کافر ہو گئے کیا ہو گئے کافر ہو گئے فائن اللہ, اللہ غنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے پرواہ ہے سارے جانوں سے اللہ تعالیٰ کو سارے جانوں کہ کس کی کسی کی حاجت نہیں ہے یہاں یہ بھی ذہن میرے دن پوری دنیا کے اندر ایک بندہ بھی رب کا کلمہ نہ پڑے رب تعالیٰ کے دین کو نہ مانے رب کو کوئی نقصان ہے نقصان ہی نہیں کا اپنا ہے اللہ تبارک و اطالعہ سمجھنے کی توفیق